I Dr. Mehdi Hassan, Professor of Journalism and we are discussing here the working of mass media in Pakistan, its impact on society and how society influenced the development and working of mass media in Pakistan and elsewhere because these days The mass media is not only local mass media, but all countries of the world, almost all countries. They receive television programs and radio broadcasts and print medium. They receive all messages from all over the world. So it is uh, a global village concept which is the uh, order of the day today in modern world. We have discussed so far newspapers and magazines, audio and video cassettes, radio broadcasting and we are discussing how television has changed the social system and society all over the world, particularly in Pakistan. ہم نے ابھی تک ٹیلیویژن کے مختلف آسپیکٹ پہ ہے وی ہیو ڈسکسڈ ڈراما آن ٹیلیویژن وی ہیو ڈسکسڈ میوزک آن ٹیلیویژن وی ہیو ڈسکسڈ نیوز کمینٹس اینڈ اینالسیز آن ٹیلیویژن اینڈ ویریئس ایشوز وچ ٹیلیویژن شوڈ ہیو پروجیکٹڈ اور ہیز پروجیکٹ لائک issues regarding women's status like uh, child labor problem in Pakistan, like depiction of crime on television, today we discuss a very important aspect of television and that is war on television, yeh is liye ehm hai, maine abhi ka aap se ke it is ویری امپورٹینٹ آسپیکٹ آف کہ اس پہ بہت سے ڈبیٹ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے دنیا میں کہ کیا جن کے سین مناظر خبروں میں اور ڈاکومینٹریز میں فلم کے ذریعے سے ٹیلیویژن پہ لوگوں کے گھروں میں لوگ رومس میں بیڈ رومس میں سٹنگ رومز میں دکھانے چاہیے جس میں اتنی موت ہوتی ہے جس میں اتنا ظلم ہوتا ہے جس میں اتنی کلنگس ہوتی ہیں لاشیں ہوتی ہیں زخمی ہوتے ہیں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے خوفناک ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے کہ لوگوں کو پرامن ماحول میں گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سب کچھ دکھایا جائے اس پہ دونوں طرف کے آرگومنٹس موجود ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں دکھانا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے ان کے پاس آرگومینٹس ہیں کہ اسے ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ اس کے دکھانے سے دنیا میں امن قائم ہونے اور جنگ کے ختم ہونے کی امید کر سکتے ہیں ہم توقع کر سکتے ہیں. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جنگ کی تصویریں دکھانے سے یا جنگ کی خبریں سنانے سے جنگ کے اثرات کو یا جنگ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے دو تین دفعہ پچھلے لیسنز میں پچھلی ہماری جو ڈسکشنز ہیں ان میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی دفعہ ٹیلیویژن لائیو وار سینز کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے جب ویتنام میں استعمال کیا گیا تھا تو اس کا بہت ایڈورس افیکٹ ہوا تھا امریکہ کی پبلک پہ اور امریکہ کی پبلک اپینین جو بنی تھی ان تصویروں کو دیکھ کے اور ان فلموں کو اور ان مناظر کو دیکھ کے اس کی وجہ سے امریکہ کی پبلک اپنی حکومت کی وار پالیسیز کے خلاف ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو ڈائریکٹ فروم دا فرنٹ لوگوں کو مرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو شوہروں کو میدان جنگ میں مرتے دیکھا تھا اور پچھلے اسباق میں میں نے آپ کو بتایا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ریئل امیج اور ایک میںٹل امیج کا کیا فرق ہوتا ہے جب ہم مختصراً پھر ایک دفعہ آپ کو یاد کرا دوں کہ جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کا ویژول نہیں ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ تو ہم اپنی مینٹل پکچر ایک بناتی میں نے یہ بھی بتایا تھا اخبارات پہ بات چیت کرتے ہوئے آپ سے کہ کمیونیکیشن کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ نے جس کے اس کام کو اب کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے وارٹر لپ مین بہت بڑا جرنلسٹ گزرا ہے امریکہ کا جس کا کالم ستر اخبارات میں روزانہ سنڈیکیٹڈ کالم چھپتا تھا سنڈیکیٹڈ کالم اسے کہتے ہیں ہم جو بیک وقت مختلف اخباروں میگزینز میں یا مختلف جگہوں پہ ایک ہی دن چھپتا ہے اس کو ہم سنڈیکیٹڈ کالم کہتے والٹر لپ مین نے یہ کہا تھا انیس سو بائیس میں اور اس کا یہ نظریہ آج تک قائم ہے کہ تمام آئیڈیاز اور ہمارے ایکسپیرئنس جو ہم اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں وہ تصویروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ بتاتے وقت میں نے آپ سے ایک کہا تھا کہ اگر آپ اپنے گزرے ہوئے کل کو یا ایک مہینے پہلے کے واقعات کو یا ایک سال پہلے کے واقعات کو یاد کرنا چاہیں بیٹھ کے تنہائی میں تو فلم کی طرح وہ سارے مناظر ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے تھے یا ہمارے ایکسپیرئنس کیا تھے اس کو پکچرز ان دا مائنڈ کہتے ہیں تو پڑھنے اور سننے پر بھی کسی پیغام کو ہم اس پیغام کی تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہیں. لیکن جو ریل امیج ہے جینوین کیمرے کے ذریعے سے خاص طور پہ ٹیلی کیمرے کے ذریعے سے جو ہمیں موومینٹ بھی دکھاتا ہے اور ہمیں بالکل اس طرح کسی منظر کو دکھاتا ہے ایز اف وی آر پرزینٹ آن دا اسپاٹ جیسے خود ہم وہاں موجود ہیں حاضر ہیں ہم مختلف سپورٹس دیکھتے ہیں گیمز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ لائیو جب کوریج ہوتی ہے اس کی تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم کھیل کے میدان میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے کھیل ہو رہا ہے بلکہ بسا اوقات بہت سے کھیل میدان کے مقابلے میں ویژن پہ زیادہ اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ ویژن مخصوص اوقات میں مخصوص مومنٹس پہ بعض پلیئرز کو اور ان کی مووس کو جس طرح کلوز اپ میں ہمیں دکھاتا ہے اس طرح میدان میں بیٹھ کے ہم نہیں دیکھ سکتے یہ ایڈوانٹیج ہے اس ٹیکنالوجی کا جس کو ہم ویژن کیمرہ کہتے ہیں یا ویژن امیج کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وار نہیں دکھانی چاہیے ٹیلی ویژن پہ خاص طور پہ جو لوگ ہاکس کہلاتے ہیں ہاکس کہتے ہیں ان کو جو جنگ پسند ہوتے ہیں جو طاقت کے استعمال میں یقین رکھتے ہیں ان کو ہاکس کہتے ہیں انگریزی میں یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے اور جو امن پسند لوگ ہوتے ہیں یا جنگ کے مخالف ہوتے ہیں ان کو ڈبس کہتے ہیں کیونکہ فاختہ امن کا نشان ہے تو اصطلاح ڈبس کی استعمال ہوتی ہے یا ہاکس کی استعمال ہوتی ہے ہاک ایک ایسا پرندہ ہے جس کو طاقت کے استعمال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے تو ہاکس عموماً ٹیلی ویژن کے جنگ میں استعمال کے خلاف ہے اس لیے کہ ٹیلی ویژن کا کیمرہ وہ تمام کلنگس اور وہ تمام ظلم و تشدد جو کسی بھی جنگ کے نتیجے میں لازمی ہے ہونا جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے پھول تو نہیں استعمال ہوتے جنگ میں بم استعمال ہوتے ہیں توپیں استعمال ہوتی ہیں میزائل راکٹس بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ایجاد کر لیے انسان نے وہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا استعمال جب آپ دکھائیں گے تو یقیناً لوگ جنگ کے خلاف ہو جائیں گے لوگ اس بربریت کے اس ظلم کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ جنگ بند ہو جائے تو یہ بات جنگ پسند لوگوں کو یا جنگجو لوگوں کو پسند نہیں آتی لہذا ووٹ ٹیلی ویژن کے کیمرے کے خلاف ہیں کہ میدان جنگ میں ٹیلیویژن کا کیمرہ آئے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ویتنام کی جنگ میں شکست کے بعد امریکہ کے محکمہ دفاع نے جب انکوائری کی تھی اور ایک ریسرچ کی تھی کہ ان کو شکست کیوں ہوئی تو اس میں انہوں نے ٹیلیویژن پہ بڑی بھاری ذمے داری ڈالی تھی ریسرچ کے بعد جب اس کی فائنڈنگس پبلک کی گئی تو امریکہ کی فوجی ہائی کمانڈ نے اس کے بعد ہونے والے ایسے ملٹری ایکشنس اور ایسی جنگیں جو امریکہ نے لڑی بہت سی ان میں اتنی آزادی ٹیلیویژن کو نہیں دی جتنی آزادی ویت میں حاصل تھی ویت نام میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا اس کو تاریخ میں جانتے ہیں لوگ مائی لائی کے واقعے سے کہ ایک پورے گاؤں کو تباہ کرنے کے بعد کچھ لوگ جو زندہ بچ گئے تھے کچھ امریکی فوجیوں نے ان کو کولڈ بلڈ مرڈر جیسے کہا گیا ان کو ہتھیار ڈالنے کے بعد یا غیر مسلح ہونے کے باوجود ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے جو ریسپانسبل تھے لوگ بعد میں ان پہ مقدمہ بھی چلا اور ان کو سزائیں بھی ہوئی یہ مناظر بھی مائیلائی کے بھی لوگوں نے امریکہ میں ساری دنیا میں خاص طور پہ امریکہ میں جب ٹیلی ویژن پہ دیکھے تو اس سے حکومت کے پالیسی سازوں کی اور کمانڈرز کی ملٹری اسٹریٹجیز بنانے والوں کی اور جنگ لڑنے والوں کی ریپوٹیشن پہ بہت برا اثر پڑا اس کے بعد پھر ویتنام کے اتنی فریڈم کبھی نہیں دی امریکی کمانڈرز نے ملٹری ایکشن اور جنگ کے دوران جتنی فریڈم ویتنام میں حاصل تھی اور یہ نقطۂ نظر بھی سامنے آیا کہ ٹی وی کا کیمرہ ہونا ہی نہیں چاہیے میدان جنگ میں لیکن جو لوگ اس کے حق میں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ٹی وی کے کیمرے کو استعمال کیا جائے جنگ کے لیے تو ممکن ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو جنگوں میں ہلاک ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اضافہ کیا جا سکے اور ان کو زندہ رہنے کے زیادہ مواقع حاصل ہو سکیں کیونکہ ان کو مارنے والے یہ سوچیں گے کہ ان کے اس ایکشن کو ساری دنیا دیکھے گی تو ان کے بارے میں یا ان کی حکومت کی پالیسیز کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے کیمرے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی سینسرشپ عائد نہیں ہونا چاہیے اس میں دو اور بہت اچھی مثالیں وہ دیتی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ظلم ہٹلر کی نازی پارٹی نے اور ہٹلر کے مشیروں نے یہودیوں پہ کیا دوسری جنگ عظیم کے دوران اور ہٹلر کی حکومت کے دوران جس کو پرسیکیوشن کہتے ہیں یہودیوں کی جس میں ویسٹرن ریسرچرز اور تاریخ کے مطابق لاکھوں یہودیوں کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو ہلاک کیا گیا تو کیمرے کے حامی میدان جنگ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسری جنگ عظیم کے دوران ٹیلی ویژن کا استعمال ہو رہا ہوتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی ویژن کا استعمال کمرشل دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد شروع ہوا تھا انیس سو پینتالیس کے بعد ایجاد ہو گیا تھا ٹیلی ویژن انیس سو چھتیس میں لیکن جنگ کی وجہ سے اس پہ زیادہ کام نہیں ہو سکا تھا تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن ہوتا اس وقت تو شاید نازی جرمنی یہودیوں پہ وہ ظلم نہ کر سکتی جو تاریخ کا حصہ ہے ابھی. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے اسرائیل کے بارے میں امریکہ کی پبلک اپینین میں ایٹیز کے بعد سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور جو رومینٹسم رومانیت پائی جاتی تھی اسرائیل کے بارے میں اور ان کو مظلوم سمجھا جاتا تھا اور امریکہ کا ہر آدمی تقریباً اسرائیل کا حامی تھا اور فلسطینیوں کو اور عربوں کو ٹیررسٹ یا ان پہ ظلم کرنے والا سمجھتا تھا ایٹیز کے بعد اس میں تبدیلی آئی اس رویے میں اور امریکہ کی پبلک اپینین تبدیل ہو گئی اس تبدیلی کی وجہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ ایٹیز میں اسرائیل نے جب حملہ کیا لبنان پہ اور بیروت میں اس وقت سول وار جاری تھی بہت کونی اس میں اسرائیل کے حملے کے بعد جس میں اس نے ایئر فورس کو بھی استعمال کیا جس میں اس نے ٹینک اور توپیں بھی استعمال کی اور جو فلسطینی کیمپ لبنان میں تھے بیروت کے آس پاس اور صدرن لبنان میں ان میں بہت بڑے اسکیل پہ قتل و غارت گری کی جس کی تصویریں اخبارات میں بھی بہت شائع ہوئی اور ساری دنیا میں اس کا اثر ہوا اسرائیل کے خلاف پبلک اپینین ہوئی اور پہلی دفعہ یہ محسوس کیا امریکہ کی پبلک نے ٹیلی ویژن پہ خبروں میں وہ کلپنگز دیکھ کے اور وہ فلمیں دیکھ کے اور تصویریں دیکھ کے جو بیروت اور لبنان میں اسرائیل کے ظلم و تشدد کے بارے میں دکھائی گئی تو امریکہ کی پبلک نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ اسرائیل اتنا بھی مظلوم اور معصوم نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے رہے تھے اور ایک بہت بڑا سیکشن امریکہ کی پبلک کا فلسطینیوں کے حق میں ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا وہ کلی کہ فلسطینیوں کے پاس اپنا ملک ہونا ضروری ہے اپنی ریاست ہونی ضروری ہے اور یہ کہ اسرائیل ان پہ ظلم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے یہ دیکھیں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی تمام بین الاقوامی میڈیا جو ہے خاص طور پہ ٹیلی ویژن وہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا ہوا ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں دریا اردن کا مغرب کنارہ وہاں جو یہودی بستیاں ہیں اور جو مقبوضہ علاقے ہیں غزا کے اور ویسٹ بینک کے ان میں اسرائیل جس طرح فلسطینیوں کے گھر گراتا ہے اسرائیلی بلڈوزر آتے ہیں ٹینک آتے ہیں فلسطینیوں کے گھر گرائے جاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ٹینک کا توپ کا گنشپ ہیلی کاپٹرس کا مقابلہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے سولہ سال کے وہ پتھروں سے اور غلیل سے کر رہے ہیں تو جب اس کے بعد امریکہ کے لیڈر فلسطینیوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور اسرائیل کو مظلوم کہتے ہیں تو پبلک اپینین پہ امریکہ کی یا باقی دنیا کی کچھ اچھا اثر نہیں پڑتا اس کا لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں وہ تصویریں دیکھنے کے بعد وہ فلمیں دیکھنے کے بعد جو ریالٹی ہے کہ پتھر مارنے والا اور گلیل سے پتھر پھینکنے والا بچہ جو ہے بارہ چودہ سال کا وہ تو ٹیررسٹ ہے بلڈوزر سے جو لوگ گھر گرا رہے ہیں ان فلسطینیوں کے یا جو گنشپ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں ٹینک استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے ایک طرف پتھر ہے کلیل ہے دوسری طرف گنشپ ہیلی کاپٹر ہے میزائل ہے توپ ہے اور ٹینک یہ ٹیلی ویژن کیمرے نے بہت واضح کر دیا ہے تمام دنیا پہ جس کا فائدہ پبلک اپینین کے حوالے سے یقیناً فلسطینیوں کو ہوگا مورلی بھی اور کمیونکیشن کے حوالے سے پبلک اپینین بھی ان کے حق میں دنیا میں ہموار ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی لہذا اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیمرے کا ٹیلیویژن کیمرے کا میدانی جنگ میں جانا مناسب ہے ضروری ہے تاکہ جنگ کے چانسز کو کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے جو لوگ جنگ پسند ہیں وہ ٹیلی ویژن کے کیمرے کی وجہ سے ظلم و تشدد کم کریں گے اور شاید اس طرح جنگ روکنے میں آسانی ہوگی عراق میں جو جنگ جاری ہے دو پانچ میں جس کی ابتدا دو تین میں ہوئی تھی اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا جنگ شروع ہونے کے تھوڑے ہی دن بعد کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور عراق میں جمہوریت آ گئی ہے بہت پراؤڈلی امریکن پالیسی میکرز نے یہ کہا تھا کہ عراق میں ہم نے جمہوریت رائج کر دی ہے اور عراقی عوام کو آزاد کرا دیا ہے اور ایک جابر اپریسیو ڈکٹیٹر سے انہیں نجات دلا دی ہے لیکن ان اعلانات کو اس لیے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تمام دنیا نے ان کو مسترد کر دیا کہ وہ روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اپنے خبروں میں دیکھتے ہیں تبصروں میں دیکھتے ہیں تصویریں دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہلاکتیں ہو رہی ہیں کس طرح بم پھٹ رہے ہیں کس طرح خود کش حملے ہو رہے ہیں اور کتنی ارضاں ہو گئی ہے جان عراق میں امریکن فوجوں کی موجودگی کے باوجود یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے اس حوالے سے یہ ویسے تو بڑا عجیب لگتا ہے یہ کہنا ہلاکتوں کا اور قتل و غارت گری کا کہ یہ پوزیٹو پہلو ہے مگر اس پہلو اس سے دیکھا جائے اگر تو یقیناً پوزیٹو ہے اس کا یہ ایشو جو ہے کہ دنیا کو معلوم تو ہو رہا ہے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے جب ٹیلیویژن کی ایجاد سے پہلے جنگیں ہوتی تھی جنگیں تو ہر دور میں ہوتی رہی پچھلے چار سو سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں چودہ کروڑ آدمی اب تک ایک سرچ کے مطابق خلاق ہو چکے ہیں. تو جنگ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے انسانی معاشرے کا حصہ رہی ہے اور بعض جنگوں میں پرانے دور میں بہت قدیم دور میں چنگیز خان کے زبانے میں ہلاکو کے زبانے میں اور اس سے بھی اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی جنگیں ہوئی ہیں جبکہ اتنے مولک ہتھیار نہیں ہوتے تھے لیکن ہزاروں لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہوتے تھے لیکن وہ ہم صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں اس کے امیجز کہیں محفوظ نہیں ہیں اس کے بارے میں پڑھتے وقت آپ جیسے چاہیں کہ میج اپنا بنا لیں کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جنگیز خان جنگ جیتنے کے بعد جو لوگ قتل ہوتے تھے لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کے انجوائے کیا کرتا تھا تو آپ ایک اپنی تصویر ذہن میں بنا لیجئے کہ کتنا ظالم حکمران تھا یا فاتح تھا جو کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا یا جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ بغداد کی لائبریری کو آگ لگا دی تھی ہلاکو نے بغداد کو تاراج کرنے کے بعد فتح کرنے کے بعد اس کی بھی آپ ایک امیج بنا لیں لیکن اگر یہ چیزیں آپ نے ان ریئلٹی دیکھی ہوں تو پھر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا بنسبت کتاب میں تاریخ کی کتاب میں صرف پڑھ لینے کے ان چیزوں کو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلیویژن کے ذریعے سے جنگ جب عام گھروں میں پہنچی سٹنگ رومس میں لونگ رومس میں ٹی وی کی اسکرین پہ لوگوں نے موت کا بھیانک چہرہ دیکھا تو اس سے یقیناً امن کی خواہش پیدا ہوگی پیدا ہوئی اور آئندہ بھی امید ہے کہ اگر ایسے مناظر لوگ دیکھیں گے تو امن کی خواہش ضرور کریں گے اور اس طرح جنگ کے چانسز دنیا میں ختم ہوں گے یا جنگ پسند کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی اور امن کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی یہ میس میڈیا کا پوزیٹیو پہلو ہے کسی بھی میڈیم کا اخبار ہو کتاب ہو یا میگزین ہو کیمرے کو آپ استعمال کر رہے ہوں سٹل فوٹوگرافی ہو یا ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی براڈ کاسٹ ہوں یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے اس کی اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہم نے بہت دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ افریقہ کے بعض ممالک میں اتھیوپیا میں صومالیہ میں یہ وہ علاقے ہیں جہاں خانہ جنگی بھی رہی ہے اور جہاں خشک سالی کی وجہ سے بہت شدید قسم کے قید بھی پڑے برے صغیر میں ایک بہت بڑا قحد بنگال میں انیس سو بیالیس میں نائنٹین فورٹی ٹو میں فورٹی سے لے کے فورٹی ٹو تک رہا تھا جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے بھوک سے بہت بڑا قہد تھا اس میں بہت کچھ لکھا گیا فیچرز لکھے گئے خبریں شائع ہوئی پروگریسو رائٹرس موومنٹ کے افسانہ نگاروں نے نوول نگاروں نے اس کو اپنے افسانوں ناولوں اور شاعری کا موضوع بھی بنایا لیکن یہ سب کچھ سائز ہو گیا ریالٹی تک لوگوں کی پہنچ نہیں ہوئی اس لیے کہ جب شاعر بات کرتا ہے یا افسانہ نگار بات کرتا ہے یا ناول لکھنے والا بات کرتا ہے تو وہ اس کو سائز کرتا ہے یہاں میں یہ کہوں گا کہ جنگ کی فلمیں بھی بنی بہت سی سیکنڈ ولڈ وار کے بارے میں بھی فلمیں بنی جو امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار کے زبانے میں پروکسی وار ہوئی بہت سی ان کے بارے میں بھی فلمیں بنی پروکسی وار ہم اسے کہتے ہیں جس میں برائے راست دو پارٹیاں نے سامنے نہ ہو بلکہ وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہوں دونوں پارٹیوں الگ الگ لوگوں کو اور ان کو لڑوا رہی ہوں وسائل ان کو مہیا کر رہی ہوں اور ان کی مدد کر رہے ہوں تو اس کو پروکسی وار کہتے تو ان کے بارے میں بھی بہت فلمیں بنی لیکن یہ تمام فلمیں جو جنگ کے بارے میں بنی دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بنی وہ سب جنگ کو رومینٹیسائز کرتی ہیں اس کو بڑے اٹریکٹو انداز سے پیش کرتی ہیں اس میں دیکھنے والوں کو صاف پتا لگتا ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں کچھ برے لوگ ہیں اور اچھے لوگ برے لوگوں کو مار رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے فلم دیکھتے وقت یہ خواہش کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو فتح ہو جائے کیونکہ ہیرو ورشپ انسان کی کمزوری ہے اور ہیرو ہمیشہ اچھے لوگوں کی پارٹی میں ہوتا ہے فلم میں یہ جنگ کو رومینٹیسائز کرنا ہے جیسے میں نے پچھلے ایک سبق میں آپ سے بات کی تھی کہ کرائم کو پیش کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ریالٹی میں دکھائیں کہ کرائم کیا ہے کتنی بدنما چیز ہے کتنی ناگوار چیز ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو سائز کر کے دکھائیں گلیمرائز کر دیں کرائم کو تو فلموں میں جس طرح کرائم کو گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ ڈائی گھنٹے کی فلم میں سب دو گھنٹے یا دو گھنٹے بیس منٹ جو کرمنل ہے اس کو ہر قسم کی کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور وہ فلورش کر رہا ہے آخری دس پانچ منٹ میں فلم کا ڈائریکٹر یا رائٹر اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے تو جب فلم دیکھ کے باہر نکلتا ہے فلم کا آڈیئنس تو اس کے ذہن میں اس کا برے آدمی کا ایول کا انجام نہیں ہوتا اس کے ذہن میں اس کی ساری کامیابیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گلیمرائز کرنا کرائم کو. کو بھی اسی طرح فلموں نے گلیمرائز کیا جس کا وہ اثر نہیں ہوا جو ٹیلیویژن نے جب ان ریالٹی وار دکھائی تو اس کا جو اثر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی ٹیلیویژن پہ ہی بات کرتے وقت کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی عراق کے خلاف برطانیہ اور امریکہ کی دو تین میں تو جنگ شروع ہونے کے دو تین دن کے بعد ہی ایک عربی کے چینل نے الجزیرہ نے بسرے کے باہر سڑک پہ ہائی وے پہ دو برطانوی فوجوں کی لاشوں کی تصویر دکھائی تھی اپنی خبروں میں یہ کلپنگ لگائی جس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا امریکہ نے اور برطانیہ نے الجزیرہ سے اور یہ کہا تھا کہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے اور یہ جنیوا کنونشن کے خلاف ہے لاشوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ اس کا ریزن یہی تھا کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ دنیا میں ان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی اور لوگ جنگ کے خلاف ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کی کامیابی میں دشواریاں پیش ہو سکتی یہ ہے پوزیٹیو پہلو ریالٹی دکھانے کا یا کسی چیز کو آبجیکٹیولی رپورٹ کرنے کا خبروں میں جنگ دکھانا اور ہے اور جنگ کی فلم دکھانا فیچر فلم دکھانا وہ اور یہاں میں ٹیلی ویژن نے جس چیز کو بہت افیکٹولی استعمال کیا اس کا بھی ذکر کر دوں آپ سے کہ ڈاکومنٹری فلم شارٹ انفارمیٹیو فلم ڈاکومنٹری فلم ہوتی ہیں مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتی ہیں کسی ملک کا کلچر متعارف کرانا ہو کوئی کلچرل ٹریٹس بتانی ہوں دوسروں کو دوسرے ملکوں میں دوسرے کلچرس میں اپنے کلچر کو انٹروڈیوس کرنا ہو اس کے لیے ڈاکومنٹری فلمز بنتی ہیں کسی لیڈر کو متعارف کرانا ہو اپنے لوگوں میں پولیٹیکل پرپزز کے لیے یا بیرونی دنیا میں اس کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اس کا امیج بنانے کے لئے اس پہ بھی ڈاکومنٹری فلم بن سکتی ہے پرسنالٹیز پہ بھی ایسے پروگرام آپ دیکھتے ہیں بہت سے ٹی وی چینلز پہ کہ کسی بڑی پرسنلٹی کا سیلیبریٹی کا کسی آرٹسٹ کا کسی پولیٹیشین کا کسی گانے والے کا کسی پلیئر کا ایک دن کی مصروفیات پوری دکھا دیٹ از فور دی پرپز آف امیج بلڈنگ اس کی شہرت کے لیے اس کا امیج بنانے کے لیے کیونکہ سیلبریٹیز کی زندگی میں لوگ ہمیشہ دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ وقت کیسے گزارتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں گھر کیسا ہے کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی یہ سب لوگوں کے لیے باعث سے دلچسپی ہوتی ہیں باتیں اور وہ ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو ڈاکومینٹریز ایک بہت افیکٹو میڈیم ہے لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے بھی اس میں میں دو بہت مشہور ڈاکیومینٹری فلموں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کو مثال کے لیے سمجھ میں آ جائے تاکہ آپ کی بات ایک بہت مشہور ڈاکومینٹری بنانے والا ہے امریکہ کا مایکل مور اس نے کچھ عرصہ پہلے تین چار سال پہلے ایک ڈاکومینٹری بنائی تھی امریکہ میں عام شہریوں کے گنز کے استعمال کے خلاف آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہے تو میں اب بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بندوق پستول ہینڈ گن وہ بغیر کسی لائسنس کے بغیر کسی اجازت نامے کے خرید سکتا ہے اسے صرف دکان پہ اپنا پتہ تفصیل سے لکھانا ہوتا ہے اور آپ اس میں کسی بھی دکان میں سٹور میں جا کے گن خرید سکتے ہیں اسلحہ خرید سکتے ہیں اس پہ بہت عرصے سے امریکہ میں کنٹروورسی جاری ہے کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف کی لابیز بن گئی ہیں اینٹی گن لابی بھی ہے اور پرو گن لابی بھی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سب کے لیے چانسز برابر ہیں اس لیے اجازت ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنی حفاظت کر سکیں ورنہ جو لوگ ناجائز اصلہ رکھتے ہیں ان سے ایک آدمی کیسے حفاظت کرے گا انلیس اس کے پاس جائز اسلحہ نہ ہو جو اینٹی گن لو بھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے قتل و غیرت گری ہوتی ہے اس سے بدم نہیں پھیلتی ہے ہتھیاروں کے حق میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویپن وچ کلس اٹ از دی پرسن بہائنڈ دی ویپن اس کی سوچ کیا ہے تو مائکل مور نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس میں دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیا اور اثرات دکھائے یہ دکھایا کہ دکان پہ جا کے کتنی آسانی کے ساتھ مولک سے مولک بندوق پست رائفل خریدی جا سکتی ہے کتنی آسانی ہے یہ ہتھیار خریدنے میں اس کے بعد کچھ واقعات بتائے جن میں بہت مشہور واقعہ ہے اخبارات میں آیا آپ نے بھی شاید ذہن میں ہو آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی دکھایا گیا ریڈیو پہ بھی بتایا گیا کہ ایک تیرہ چودہ سال کے بچے نے اسکول میں اپنے گھر سے اپنے باپ کی رائفل لے جا کے فائرنگ کی اور اپنے تیرہ چودہ ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اسکول میں اور بہت سے لوگوں کو زخمی کر دی یہ اس کے اثرات اور جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن ایک ریاست میں جو گرنس کی حامی لوبی تھی اس کے پریزیڈینٹ نے جو ایک بہت مشہور ایکٹر ہے ہالی وڈ کا ہیرو کے طور پہ آتا ہے بہت فلموں میں آئے پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے چارسٹن ہیسٹن اس کا نام ہے وہ اس کا پریزیڈینٹ ہے اس لوبی کا تو جس روز یہ واقعہ ہوا تھا اسی روز اسی ریاست میں چارسٹن ہیسٹن نے ایک کلب میں گن کلب میں ایک فنکشن اٹینڈ کیا اور اس کو پریزائٹ کیا مائیکل مور نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی دکھایا اس نے چارسن ہیسٹن کا انٹرویو بھی لیا کہ آپ کیوں بندوقوں کے حق میں اس نے وکٹمز جو تھے اس قسم کے واقعات کے جیسا میں نے آپ کو بتایا اسکول میں ان کے انٹرویو بھی لیے جو ان کے لواقین تھے ان کے ماں باپ تھے پیرنٹس تھے دوسرے رشتہ دار تھے دوست تھے اور وہ یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوا لوگوں کو کہ اگر ہتھیار اتنی آسانی سے اویلیبل ہوں گے تو ان کا استعمال بھی ہوگا دوسری ڈاکومنٹری اسی ڈاکومنٹری میں کرنے بنائی نائن الیون کے واقعے تھے نائن الیون کا واقعہ کہتے ہیں 11 ستمبر کے ان واقعات کو جن میں نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ سے جہاز ٹکرانے کے بعد وہ تباہ ہو گئی تھی اور ایک جہاز پلٹا پہ واشنگٹن میں گرا کے اس کو ڈیمج کیا تھا اور سو ڈیڑھ سو آدمی وہاں ہلاک ہوئے تھے اور ایک جہاز جو ہے چوتھا وہ پینسلوینیا میں ایک غیر آباد علاقے میں گر کے تباہ ہو گیا تھا یہ چار جہاز اقواہ کیے تھے جو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں انہوں نے جن کو اب دنیا ٹیررسٹ کے نام سے جانتی تو عام طور پہ نائن الیون کا واقعہ اس طرح پیش کیا گیا خبروں میں اور آرٹیکلس میں اور مضمونوں میں کہ جس سے صرف یہ ایکٹ آف ٹیرر کمٹ کرنے والے جو ہیں یہ نگیٹو شیڈ میں نظر آئے اور لوگوں کو وکٹمز سے ہلاک ہونے والوں سے ہمدردی پیدا ہوئی مگر اس کے بہت سے پہلو ایسے تھے جو خبروں تجزیوں اور کمنٹس کے ذریعے سے دنیا میں عام ریڈرز تک یا لسنرز تک یا ٹیلی ویژن کے ویورز تک نہیں پہنچے مائگل مور نے جو ڈاکومنٹری بنائی بہت مشہور ہوئی ساری دنیا میں اس کا نام تھا فورن ہائٹ نائن الیون اس میں اس نے بہت سی ایسی انفارمیشن دی نائن الیون کے حوالے سے اس سے پہلے کے کچھ واقعات انٹیلیجنس سروس service کی سروسز کی ناکامی اس پہ بہت تفصیل سے بحث کی گئی کہ صرف دو جہاز ٹکرانے سے اتنی اہم اور اتنی بڑی بلڈنگ تمام کی تمام کیسے ڈیمولش ہو گئی وہ میلٹ کیسے ہو گئی اور بہت جلدی بہت کمپیریٹیولی تھوڑے سے عرصے میں کس طرح وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی کیا اس کی اسٹرکچر میں خامی تھی کیا اس میں میٹیریل صحیح استعمال نہیں ہوا تھا اسی ڈاکومنٹری میں یہ بھی بتایا مائیکل مور نے کہ جب افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو گرفتاری کا اعلان کرنے کے لیے یا اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تو اس سے تین دن پہلے اس حملے سے اسامہ بن لادن کے فیملی ممبرس کو امریکہ سے اسپیشل چارٹرڈ پلین میں امریکہ کے صدر جو ہیں ان کے والد کے ریکمنڈیشن پہ امریکہ سے باہر بھیجا گیا جس سے یہ اسٹیبلش ہوا اس के کے اس بات سے کہ اسامہ بن لادن سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں امریکہ کے موجودہ رولنگ ایلیڈ کے اور اس کے خاندان والوں سے اب بھی ہے تو ایسی بہت سی معلومات اس میں دی اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹری امریکہ کے 2004 چار کے جو الیکشنز تھے صدارتی انتخاب تھا اس موقع پہ ریلیز کی گئی تھی اور آبزرورس کا خیال یہ تھا کہ جارج ڈبلو بش دوسری ٹرم کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے اور اس میں بہت سا رول جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹری جو ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا نے دیکھی اپنے اپنے ہاں یا ویڈیو پہ چلا کے دیکھی اس کا اثر امریکہ کی پبلک اپینین پہ یہ پڑے گا کہ جارج ڈبلو بش دوسری ٹرم کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے لیکن جارج ڈبلیو بش الیکشن جیت گئے اور بہت تھوڑے بار جن سے جیتے ففٹی ون ووٹ لے کے جیت گئے اس سے پہلے جو سروے کیے گئے تھے پبلک اپینین کے اس میں یہ کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے اور امریکہ کے سروے جو ہیں پبلک اپینین کے وہ عام طور پہ کافی اگزیکٹ ہوتے ہیں اور ریزلٹس ان کے مطابق ہی ہیں تو ان میں یہ کہا گیا تھا کہ فورٹی نائن پرسینٹ ووٹ ان کو ملیں گے اور ان کے رائولڈیڈ کو ففٹی ون پرسینٹ ملیں گے لیکن یہ ریورس ہو گیا معاملہ کیسے ہوا یہاں پھر ٹیلیویژن نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیلیویژن اتنا اہم رول ادا کرتا ہے امریکہ کے انتخابات میں کہ امریکہ کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ایوریج صرف ٹیلی ویژن کی ایڈورٹائزنگ پہ اپنی پریزیڈنشل کیمپین میں الیکشن کی پینسٹھ ملین ڈالر تک خرچ کرتا ہے ہر کینڈیڈیٹ دو کینڈیڈیٹ ہوں تو دونوں الگ الگ, الگ پینسٹھ پینسٹھ ساٹھ ساٹھ ملین ڈالر صرف ٹی وی کی پبلسٹی کیمپین پہ خرچ کرتے اتنا اہم سمجھا جاتا ہے ویژن تو کس طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول پلے کیا الیکشن سے تین دن پہلے آپ کے ذہن میں خبر ہوگی اخوارات میں خبر چھپی تھی پاکستان کے کہ اسلام آباد میں جو الجیرہ ٹیلی کا بیورو کا آفس ہے اس کے دروازے پر انٹرنس پر اس کے گیٹ پر اسلام آباد میں کوئی ان نون سورس ایک ویڈیو کیسٹ چھوڑ گیا ہے اور جب الجزیرہ کے اسلام آباد بیورو نے وہ کیسٹ دیکھا تو انہیں پتہ لگا کہ اس میں اسامہ بن لادن کا ایک مختصر پیغام ہے مسلمانوں کے نام یا اپنے فالوئر کے نام جس میں اس نے کہا ہے اس ویڈیو کلپ میں کہ لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھے اور یہ دعویٰ کیا تھا اس ویڈیو میں کہ مزید ایکشنز لیے جائیں گے امریکہ کے خلاف اور اس کو سزا دی جائے گی اس بات کی جو کچھ وہ فلسطین میں کروا رہا ہے یا جو کچھ وہ مسلمانوں کے خلاف عراق میں افغانستان میں اور دوسری جگہوں پہ کر رہا ہے Now When that video was shown, naturally that was broadcast all over the world. First Al Jazeera broadcast it and then all other international channels broadcast that video. Uske bare me researchers ka khyaal ye hai or observers ka America ke or dousre mullkohan ke کہ امریکی پبلک نے یقیناً یہ سوچا ہوگا ٹیلی ویژن پہ اسامہ بن لادن کو یہ چیلنج کرتے ہوئے امریکہ کے لوگوں کو کہ یہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا اسامہ بن لادن کا یا ٹیررزم کا تو لیٹ اس برنگ بیک دیٹ سیم پرسن انٹو پار ہ از آلریڈیلنگ وت دس پرابلم پتا نہیں نیا آدمی آکے کے کس طرح اس سے ڈیل کرے گا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی پالیسی کیا ہوگی اور ہمیں کیونکہ ابھی تک خطرہ موجود ہے ہم خطرے میں ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ اسی آدمی کو دوبارہ لے آیا جائے جو آلریڈی پچھلے تین چار سال سے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح آبزرورس کا خیال ہے کہ وہ جنگ جیت گئے اپنی الیکشن کی انہوں نے کامیابی حاصل کی اس مہم میں اور ان کو 51% پورٹ ووٹ مل گئے یہ ہے اثر ٹیلی ویژن کا ہماری روز مرہ زندگی پہ مختلف فیلڈز میں مختلف فیلڈس میں پالیٹکس میں جنگ میں امن میں امن کا بہت خوبصورت ایک بہت افیکٹو سین میرے ذہن میں آ رہا ہے نیپال میں جب دو سال پہلے سارک سمٹ کانفرنس ہو رہی تھی اس سے پہلے آگرے کی جو سمیٹ ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صرف جس میں جنرل مشرف اور واجپئی کی گفتگو ہوئی تھی وہ سمٹ اس لیے ناکام ہو گئی تھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اس کا کہ جو جائنٹ کمیونکی جاری ہونا تھا مشترکہ اعلامیہ بعد میں اس کی ولڈنگ پہ کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا ہندوستان اور پاکستان میں اور وہ کیونکہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا تو یہ مانا گیا کہ یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور آمد. یہ ملاقات کامیاب نہیں ہو سکی تو لوگ اس کے بعد ہندوستان پاکستان کے درمیان پیس انیشیٹو سے ذرا مایوس اس کے بعد جب نیپال میں سارک سمیٹ ہو رہی تھی تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا جسے ساری دنیا کے ٹیلیویژن سٹیشنز نے دکھایا کہ جنرل مشرف نے اپنی تقریر کی مختلف موضوعات پہ اظہار خیال کیا اس کے بعد آخر میں انہوں نے سم اپ کرتے وقت ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے اور دوستی کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم تیار ہیں اور اس کے بعد وہ سٹیج سے اترے جب تقریر ختم کر کے تو اپنی سیٹ پہ جانے کی بجائے وہ سیدھے واجپائی کی نشست تک گئے اور اس سے ہاتھ ملایا اور یہ کہا کہ آئی آفر مائی ہینڈ شیک فار دی فرج یہ بہت افیکٹو جیسر تھا اور صرف لوگوں نے اخبار میں نہیں پڑھا ساری دنیا نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا اور یقیناً کنوینس ہوئے ہوں گے کہ پاکستان کی لیڈرشپ یا پاکستان کی ریاست اور حکومت ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے میں یقیناً سنسیرلی بلیو کرتی ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نے بہت تھوڑے عرصے میں دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں کو جس طرح متاثر کیا ہے اور جس طرح کلچرل سوشل اکنامک اور پولیٹیکل فیلڈز میں اپنے اثرات ڈالے ہیں اس نے یقیناً سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لئے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹیلی ویژن ایک بہت افیکٹو ٹول ہے بہت مناسب ہے جیسے جنگ روکنے میں میں نے ابھی کہا ہے آپ کو اپنی آج کی ڈسکشن میں کہ جہاں لیتل ویپنز ہیں وہاں ویژن کا کیمرہ بھی ایک ہتھیار ہے جنگ کے دوران اور وہ ہتھیار ایک سکول آف تھاٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہتھیار جنگ روکنے کے کام آتا ہے یا جنگ روکنے کے کام آ سکتا ہے اسی طرح ٹیلی ویژن جو ہے کسی بھی پازیٹیو چینج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے بہت سے نیگیٹو اثرات بھی پڑ رہے ہیں جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن پازیٹو چینج کے لیے بھی اگر کوئی چیز نیگیٹو اثر ڈالتی ہے تو وہ پازیٹو چینج بھی لا سکتی ہے اور اس کو پازیٹیو تبدیلیوں کے لیے دنیا نے بہت افیکٹولی استعمال کیا ہے اور کر رہی ہے جس طرح کی سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور جس طرح کی مختلف فیلڈز میں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ساری دنیا میں عام ہو رہی ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا پازیٹو پہلو ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے تو اس میں ٹیلی ویژن کا رول جو ہے وہ سب سے نمایاں اور سب سے اہم رول ہے اس پہ سوچئے غور کیجئے اور خود اندازہ لگائیے کہ ٹیلی ویژن ہماری زندگی پہ کس طرح منفی اور مثبت دونوں قسم کے اثرات ڈال رہا ہے اسی سلسلے میں باقی بات چیت ہم آئندہ کریں گے